سب کو سلام ہمارے فقیر الدین بھائی کا سوال ہے کہ حضرت علامہ مفتی صاحب کہ اگر کوئی سلام کرتا ہے سلام کے جواب میں اگر یہ کہا جائے وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ و برکاتہ تو کیا مغفرت کہہ سکتے ہیں یا نہیں جزاک اللہ خیر اس بارے میں بتا دیجیے جی امیر الدین بھائی حدیشی میں جو ہے وہ تو وبرکات ہو تاک ہے کہ آکا کہیں سلسل اگر کو کہتا ہے السلام علیکم تم کہو و علیکم السلام و اللہ اور اگر کوئی کہتا ہے السلام علیکم و رحمۃ اللہ تو تم کہو وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ, اللہ, تو اللہ حر وبرکاتہ حر تو ایک آدمی نے سبھی کہہ دیا السلام علیکم و رحمۃ اللہ حر وبرکاتہ حر واقع قریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے ہمارے لیے چھوڑا ہی کچھ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہُو تاک حدیث سے ثابت ہے مناسب تو یہی ہے کہ یہیں تک رکھا جائے ویسے دعا ہے وہ مغرب ہو کہ تمہیں مغفرت بھی ملے تو یہ دعا ہے دعائیہ طور پہ اگر کہہ بھی دیا جائے تو اس پر حرمت کا فتوا نہیں دیا جائے گا جواب کا فتویٰ ہوگا جی حافظ Uh, seven, one.